المحمن الرحیم اللّہ صحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام رضبت حرت والین متصرہ رائشن چنانے کا ہاتھ یت پہ تو یوں ضم تھے جن اصول دقادینہ باسکتی قیامت شروع وشرصوشید اور بعض کنینا قیامت عباسو بہت ہی حساس اور اہم آباس کنین ورنہ حضرت شاہ سید محمد نوش علیہ رحم بحب سے قیامت اللہ کے سمگی سے بس و قیامت ان خوشی اور عجب و قیامت آفاقی انسان نس پر آنے والے قیامت اور اس آفاق ظاہری دنیا پر آنے والے قیامت تو نصف پر آنے والے قیامت میں حقیقت میں روحانی مدارش ہیں انسان جو ہے تربیت کے ذریعے اللہ کی عبادت و بندگی کے ذریعے اور ایک کامل منشد اور کے ذریعے روحانی مختلف مدارس طوعے کر کے بلند سے مقدم بلند مقامات پر پہنچنے کا نام ہے قیامت تو قیامت جو ہے یہاں پر قیامت کی تو اس میں سبھی ہمارے بحث قیامت انحوسی کے بارے میں تھا اس میں قیامت انحش قیامت انفس کی پہلے قسم قیامت ان حسِ یعنی چھوٹی قحمت نفس پہ آنے والی چھوٹی قحمت کی بحث پڑھ لیا تھا اس میں حضرت شاہ سے محمد نوروہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے نث سے معراف ہو توبے کے ذریعے سے اس کو مروا دے کن چیزوں سے دنیاوی ظاہری لذت لذت کی چیزوں سے اور بری خواہشات سے قبی احال اور کردار سے برے اخلاقیات سے نفس کو مار دے چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا منہ تو قبل انتہ منہ تم مرنے سے پہلے مرو اور اس کو فرمایا ہوا تو ہی مرنے سے پہلے مرو سمراج یہی ہے کہ نفس کو مارو کہ موت ظاہری آخر انسان کے اس جسم سے روح نکل جانے سے پہلے اور انسان کے مردہ جسم مردہ ہونے سے پہلے آپ اپنے نفس کو ہاں چونکہ نفس کی عام عادت یہ ہے کہ اس کو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے چنانچہ قرآن باغ میں اللہ نے فرمایا الس اللہ مارت ما مرحم رب نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتی ہے بہت زیادہ مگر جس پر اللہ رحم کرے تو اسی نفس کے خواہشات کو بری خواہشات کو مروا کر اس کو اچھی اخلاقیات سے مزین اور مرائم کرنا انسان اپنے ارادے سے اپنے احتیاط سے اچھے اخلاق احمد سے مزین کرنا اور اچھی اعمال صالحہ سے نہ ایک اعمال صالحہ سے اس کو منور کرنا اس کو اعمال صالحہ کی عادت دینا اچھی اخلاقیات کی عادت دینا برے اعمال اور برے احلاقیات سے نس کو بچانا یعنی نس کو اس کے نجات دلانا اور ان سے دور بھاگنا یہ قیامت شرائے انحصیہ تھا نص پر آنے والی چھوٹی قیامت آپ آ رہے نسل پر آنے والی درمیانی قیامتیں و عمل قیامت الوست النفیہ قیامت وسطی وسطیٰ وسعت سے وسعت یعنی درمیانی ان خوشیہ نسل انسانی نسل پر آنے والی درمیانی قیامت <coughs> تو میں نے عالم کا پہلے کہا تھا روحانی مدارش میں پہلا جو ہے انسان اس عالم ملک ہے ایک عالم شہادت بھی بولتے ہیں اس میں انسان اپنے اندر اس سے ایک مرحلہ آ کے آ جائے عالم ملک سے ملکوز کی طرف آ جائے اب آگے عالم ملکوچ سے پھر عالم جبرود کی طرف سفر کریں تو اس میں حلماتے ہیں وہ عمل قیامت الروستہ درمیانی قیامت ہے کیا ہے نس کو پیش آنے والی درمیانی قیامت عمل قیامت الوستہ انحوشی انسانی نسل پر پیش آنے والی درمیانی قیامت ہاں درمیانی, درمیانی قیامت میں کیا ہوتی ہے وہ پہلی نصب پر پیش آنے والی چھوٹی قیامت سے بھی ایک درجہ بالاتر ہے ایک درجہ اس کے اندر روحانی ترقی پیدا ہو جاتی ہے وہ پہلے مرحلے سے پہلے برا لی برے حلاقیات سے اچھے حلاقات اس نے اپنے اندر پیدا کیا پہلے برے اعمال کا مرتکب تھا ابھی اس سے برے اعمال کو چھوڑ دیا نیک اعمال کرنے لگا یہ پہلا مرحلہ تھا نس پر آنے والا قیامت میں اور یہ کام انسان اپنے اختیار سے کر رہے تھے ابھی یہ دوسری مرحلہ ہے کہ یہ بھی انسان اپنے اختیار سے کر رہے ہیں نس کو ایک مرحلہ ایک نچلے روحانی روحانی نچلی طبقے سے بال تر طبقے کی طرف اس کو لے کے چلا ہاں جی ایک اچھے سے اس سے اور اچھے مقام کی طرف لے جانا نورانی سے نورانی تر ہونا اپنے ارادے سے اپنے اندر اور تبدیلی پیدا کریں روحانی تبدیلی پیدا کر کے فلم عمل قیامت الحسط علمخت انسان کے نفس پر پیش آنے والی درمیانی قیامت وہ کیا ہے وہ یہ ہے فعن طاخلہ یہ کہ انسان منتقل ہو جائے من المقاشفات شوریت الملکیت عالمِ ملک اسی ظاہری دنیا کو بولتے ہیں جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کانوں سے سن سکتے ہیں لمظ کر سکتے ہیں تو مکاشبہ تو سوریا اسی ظاہری دنیا میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں ہاں جو ہم لمظ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چکھ سکتے ہیں اس عالم کے حقائق سے ہاں جی ہٹ کر اس سے آگے ترقی کر کے کہاں جائیں مشاہدہ تلملکوتیا ہاں اس سے ایک روحنی درجہ طے کر کے یعنی پہلے اپنے برے احاقیات سے اچھے اخلاقیات کی طرف آیا تو آپ عالم ظاہر سے عالم اطمانہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا ہاں جی یعنی آپ مکاشفات سوریا ملکیہ تک آنتقل ہو چکا تھا آپ کے اندر اچھے اخلاقیات پیدا ہو چکے تھے ہاں جی بورے کاموں صاحب اشتناف کر رہے تھے ابھی اس سے ایک درجہ اور بالطر ہو کر کہاں سفر کر رہاشاہدہ ملکوتیا ہاں جی اس سے روحانی درجہ بال ہو کر مشاہدہ کیا ہے حقائق کو دہنا وہاں سے پردے ہٹ کر وہاں حقائق کو دینا روحانی حقائق کو دہنا اور محروماتی عالمی ملکوت میں انسان دل کی چیز باتوں کو جانتے ہیں دوسرے کے دل میں کیا چیزیں اس کو جانتے ہیں عالم فرشتوں کو وہ دیکھتے ہیں اورواح کو دیکھتے ہیں یعنی جو کہ پہلے حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے تو یہ بھی جو ہے نفس کو مزید اس کو تربیت دے کر نفس کو جو ہے وہ اچھی عبادتوں کے ذریعے سے اچھی تربیت کے ذریعے سے منش کامل کے ذریعے اور کامل تر کرنے سے اس کے اندر اور صفحہ اور جلا دینے سے یہ دوسری اعلیٰ مرحلہ سامنے آ جاتے ہیں یقینی واضح ہر دوسرا مرحلہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت سی مادی امور سے اس کو انتقال ہونا پڑتا ہے اس سے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے اس سے نقل ہونا پڑتا ہے اس سے بالدر مقام کی طرح کیونکہ موت کا معنی کیا ہے ایک عالم سے منتقل ہو کر دوسرے عالم کی طرف چلا جانا موت کا معنی یہی ہے موت کا معنی فنا ہونا ختم ہونا نہیں ہے انتقال اعلی دارین ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کو موت کہا جاتا ہے اس لیے یہاں پر بھی نفس کے ایک کمتر روحنی درجے سے بالا تر اور معنوی روحنی درجے کی طرف سفر کرنا اس لیے اس کو موت سے تعبیر کیا ہے تو فرماتے ہیں ہاں جی منتقل ہو جانا ملمشفات شوریت الملکیت عالم ملک اور عالم شہادت ہوا سے خمساہ کے درست درخت ہونے والی ان معنوی کے خطیوں سے اچھی کے ہتھیوں سے اب منتقل ہو رہے ہیں المشاہدات المانویت الملوتی میں نے آپ کو بتائی عالم ملکوت اس دنیا کے باطن کو کہا جاتا ہے جو باتیں ہم منہ سے بولتے ہیں آن سے دیکھتے ہیں کہ وہ عالم ملک ہے ملک وہ اس کے باطن ہیں جو ہم ان حواص کے ذریعے سے درگنی کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو روحانی ترقی کی وجہ سے برکت سے اس کے اندر اس کے روح لطیف سے لطیف تر ہونے کی وجہ سے ہاں جی پاک سے پاکتر ہونے کی وجہ سے اس کائنات کے باطن کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اشیاء کی حقیقتوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں اور انسان کے دل میں کیا دوسرے کے دل میں سوچتے ہیں ہاں جی وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کائنات کے اشیاء کی باتیں اور ملائکہ جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ہاں جنات جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اس کے اندر وہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہیں اس عالم ملکوت کو باطنی چیزوں کو عام ظاہری انگاہ سے نہیں دیکھ سکتے اب وہ اس قیامت انحسی میں قیامت الحسن غسہ میں ان ارواح کو روحانی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس یہاں فرمایہ من المشا سوریہ سے ملکیہ سے ظاہری عالم میں دیکھنے والی چیزوں سے ایک سفر بالطر ہو کر منتقل ہوتے ہیں للمشاہدات ترمانویت الملکیہ ہاں جی معنوی عالم ملکوت ملکوتی عالم ملکوت ارواح اور فرشتگان ہاں جی اور اس عالم کی باطل حتیج عالم بو عالم ملک عالم شہادت باطن کو کھو لتھ ہوما دیر اللہ منتقل ہوا اور پھر خود دم شامل ہوا و تن سل کو فصل اور خوانی طور پر دی خدائی مقرم باندھ و شامل ہوا کہ کھو باری خدای ششفہ رسول کسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیان احوال چشفہ رسول سے دی قیامت وستائی انفش منزلِ تھمخن کے نبارین خدا شف رسول خون باطن کی فیس کے نبارین کسل کسل ہی بیان عوالم کہ افدان ہوں پھر دنیا خونگ رو یا دنیا پی ہو ادا نے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں لیکن قلو ہوں پھر آخرت لیکن خوںشنی کو آخرت الت خوشنی کو خدا ارویت اس کوئنات حقائق حقاق لو شگ و حقیقت کو خدا ہوتے تو وہ اللہ سے ایک پل بل کے لیے غافل نہیں ہوتی خدا نے نے نڈسے پل بل کے لیے غافل نہیں ہوتی ہوتے جو نوشن گنگو مدانی بدنائیت خوشنی کو آخرت بلاشباہ فرشی یوں نا ظاہل شکل صورت ضبطوں ہی, ہی نوں مدان سخیت مدان سخ ہاں جی انسان ہے یہ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں شادی کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں گلی کو میں بازاروں میں آنا جانا ہے محران چوہیت لیکن بول آروا ہے لیکن کھو روح و جو بنائے آرشی ہے ارش والوں نے چوحیت یعنی ہاں جی فرشتہ صفا دفاع روح ورش والوں نے جیسے روح و ارش والوں نے جیسے مشابہت دہت یعنی انتہائی پاک اور طیب لوگ ہیں روح کوئی اب کوئی ہاں فشق و حجور اب اس میں اندر نہیں ہے ہاں یہ کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ہے اب وہ خدائے گاہ حکم چکی خیر ناخرمانیت وہ پاک اور طیب سونست ہر ان کے فشق و حجور سے گناہوں سے آلودگیوں سے دم گامی کو اب ہجرت بسمت دم گامی سجن کو منتقل سوشت ایک انتہائی پاک اور طیب روحانی کیفیت کے ذرا یہ کیفیت انترمنا خیر پھر شیرت روشنی بہت دماغ بہو رخ و ارش ارش لاہو نظارہ گریت قیامت حقنظارہ گریت اور واہ کو مقدس نظارہ گری ہاں جی اول ملائکوں رشغان ہاں کو نظارہ گریت اور کائنات حقائقن کھول ہاں جی کائناتی ارشور کام کھولوت ہو تو دیر کشمِ ایک نورانی کے حچ کو کھلا پیداوت تو دو یقیناً جو ہے انسان پاک سے پاک تر وانہ پہلا مرحلہ گناہ توبہ تواوت دوسرا مرحلہ نے گناہ کے توباس نہ کمالات روحانی پھر پیداویاتی کوشش بھی تھا ابھی دے کمالات روحانی اور خود سے پیداوی نہیں مسجد صفا اور چلا پیدا پیداویش دو مسجد نورانی سے نورانی تر ترویش دو مسجد صاف سے صاف ترویز کو منور ہاں جی منور تر تربز بینخ نا ناجو روحانی کے حد کو تعریف کی تھوجو حوصے کا گران ہے جس طرح قرآن سے امبیا اپنی باریکا سلجے مال حاضر رسول مال حاضر رجل رشی بین ہاں مال حاضر رجل یہ کیسا آدمی ہے ہاں جی مال حاضر ہاں جی مال, مال, مال حاضر رسول یہ کیسا ہاں جی رسول ہے نوین خدا سے وہ شکل سورج میں انسان نے لیکن جب نو کہ خدا ہاں جی عالم بالا نے جیسے مربوج ہو عالم ارواح نے جیسے عرش اللہ کے حکم کن تھو نمجو خدا اللہ فہرستوں خون کے نازل کلام کن خون اسنابت قون فرستوں فرستوں خوں دے حقائق کن تھو می پہ طاقت تو دیر روعانی کیفیت و نچلی کیفیت پینا صرف کائنات یا حقیقت کن تھو می پہ دے کمتر درجینہ بالتر روحانی عظمت کن عالم معنیٰ عالم ملکوط اور تد حقائق کن تھوسنا خیجین ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں اس کا جسم تو دنیا میں ہے فشنی بعالم آحرت رلیت بلاشباہ فرشیون شکل و صورت زمین والوں نے سہیت فرش والوں نے سہیت روح و زبان والوں نے سہید انتہائی پاک اور تحریریت پاک اور تعیبت پاک اور صاحب ہاں جی خوشی دین غم خوشی چی کا الزام تاہم چیک بہتانتا میں فص و حضور الو میں شریعتی نبیوم سوال ہی پیدا نہیں ہوتی ہے جی پاک طائب مقامات کو لنبالا خوں ہمیشہ یاد اللہ لو ہاں جی خوں توجہ اگامہ خدائے رولیت خوں توجہ اگامہ آخرت رلیت خوجہ ہو گامہ خدائے رلخ و رلیت ہاں جی اور ان کی پوری پوری توجہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہے قیامت کی طرف ہے ہاں کائنات حقائق کو ملتے ر کائنات اسرار و رموش و اللہ کی توجہ اور رموش کو ملتے رُّت توجہ اور جی ظاہری دنیا سے اس کی توجہ اب ہٹ چکی ہے اس کی توجہ اب پوری پوری اللہ کی طرف ہو چکی ہے ہاں جی تو دی حالت بلا نورانی کے فیت پلا۔ ہاں جی ہندا قیامت وسطی ان حسین حضرت شاشد محمد نروا شاہ پسین کا سلم ونانا شنو جی قیامت صحرا پسن قیامت وسطیٰ روحانی اعلیٰ سے اعلیٰ تالمدارش کی طرف سفر ہے کم تر روحانی درج و گن بالا تر روحانی درج رو سہر وین پہلا مرحل وناہ تحبت برے اعمال کو سے اختیار رکھا منہ تو قبلانتا منہ تو شاپن پیش حکم بہت خدا سے توبہ بے زن تو بھی حکم بکا عمل میں اوید توبی کا سابق قدم روح اصا سے نروع عمل کن بیشف احساس ہے مزید کوئی کو نانو نورانیت پیداوت سوچنے دی ظاہری تھوسکن کائنات اعلی حوا سے خمسی کے در اخواط پہ دی چیز کن انعام بالا تل سوچنا عالم مانا عالم ملکوط حقائق ان کھل تھومر حت اور وواہ مقدسوں کھل تھومرے ہاں جی خیر توجہ پغامہ خدائی رولت خیر قیامت اور بظاہر دینے میں متباری لیکن خیر کو پورا کا پورا خدائی رول آخرت فکری ہوت خدائی ر لطف تل بھی ہو ہاں کیفیت تو دی منزل بلا قیامتِ وسطیٰ آفاقی حضر حضرت شاست محمد نواشہ وسیع کا سلمائے الگ العالم نین نورانی کیفیت کن پیدا بےطفلہ توفیق صد و اللہ اور دین نورانی کیفیت کن یقیناً خدائی معرفت کائنات مارحت ہوئے زرعی کا ہی پیداوار پن دین اور قرآن ملزن و ذریع کا پیداوار بن قرآن مجین وے پیدا پن قرآنی رمضات کن ملزن و کا پیداوار پن قرآن کام پر مزن و دریکہ پیداوار پین قرآن کے زیادہ سے زیادہ تدبر و میں ذریقہ خود نورانی سے نورانی تر کے شکن فینانوں پیداوار پہن چارجنجی کائنات میں نوں سے بڑھ کر کوئی اور حقیقت میں پین قرآن ہی وہ حقیقت ہیں جو تمام حقیقتوں کا سر ہے انسان لا روحانیت انسانی روحانی مدارس گامہ یا ذریعہ۔ ذریقہ قرآن اتبالات کن درگ و حسابی کا پھر ناجوم کا وہ پیدا ہوتا جائے گا پھر وہ کامل سے کامل تر وین وین نین جی منور سے منور تر وین وین باصبحا سے باصبھا تر وین وین نل منابل خدا علمی حقائق المجنسوں سے میرے ناجوم بھی ایک روحانی دلیہ کے بحت پیدا وحت بھی خدا نس ملا تمام مسلمان کو لائے توحیق سے اللہ عمین رب اللہ